1. بسم الله الرحمن الرحيم 2. ألف لام را 3. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لَهُ ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِهِ لَشَدِيدٌ وقال موسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنْ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 قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم لَكُمْ لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى شلون تون دونیا ف تون ف تون سی ان کے پیغمبر نے کہا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 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنَّنَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 اس پر ہم صبر کریں گے اور اہل توکل کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودوا في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن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 یت جا ويأتيه الموت سی الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراء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 اللہ خل قسم کم ودی وہ میں جن لوگوں نے اپنے پرور دگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کسی ہے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 پہل مل شہی پال ندین کم سلائی نج ن م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 وَقَالَ الشَّيْ قَانُوا لََّا قُغِْيَ الْ الأأَمْرُ إِ اللهَّهَا وَعدَكُم وَعدْدَ الْ الحَِّ وَعََدتُكُمْ فَأَْخُلََفْتُكُمْ وَمَا كانَانَ لِيَ عَلَكُمْ مِن سُلطانٍ إِلَّا أَ دَعَْتُكُمْ فَسْتَجَبَتُمْليِيك پلا ملوم إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ تم نبل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 آسمان میں پھیلی ہوں وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر موقع پر پھل لاتا ہو اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَتٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَتٍ اجتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ اجتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَانَ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 مِنمّا سرًا من قبل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ کبل بَيْعٌ فِيهِ وَلَا قلعہ اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیش تر جس میں نہ عمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی ہمارے دی ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیاں خرچ کرتے رہیں اللہُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُرُهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ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 رَبَّنَا لُوب مُ الصَّلَ تَفَجَعَ الأأَفِْدَةَ مِنَ النا سِتَهُ إلَيْهِم وَررزُقُهُمْ وَرزُقُهُم مِنَ الثَّمَراتِلَ عَهُم يَشكُون رَبناَا إِكَ تَعلَمُ مَ نُخفِي وَما نُعلْك وما يخفى على من الارض ولا السماء اے پروردگار میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لابس آئی ہے اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا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 وَلَا تَحْسَبًاَّ اللهََّ غَافِن عََّا يَعَّلُ الظَّالِمُ إَِّ ماَا يُأَخِرُهُم ليَمِن تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبَصَ مت یم تدو ترفو ال سؤ میتھ ملاز ظَلَمُوا پولی مو رب ن الى اجل قريب نجب دعوتك داوت الرسل